والات والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال اس میں درود و سلام کے متعلق جو احادیث تھیں اس میں سے ایک پیش خدمت ہے صحیح ابن حبان حدیث نمبر نو سو ایک حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسالت شہن شاہ نبوت مخضن جود و سخاوت پے عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درد پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس گنا مٹائے گا اور اس کے دس درجات بلند فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و بار میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین فیضان قصیدہ نور ربیع نور شریف کے خصوصی سلسلے میں حاضری ہے ماہ نور اپنی بہاریں برکتیں لٹا رہا ہے آئیے ہم بھی سید اعلی حضرت کے ساتھ مل کر ماہ نور کی برکتیں سمیٹتے کس طرح قصیدہ نور پڑھ کر سن کر سمجھ کر قصیدہ نور اس کے انسٹھ اشعار ہیں چند اشعار ہم پچھلے سلسلوں میں سنے آج جو ایک شیر نامکمل تھا اسی سے شروع کر کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے سب سے بنیادی نیت ہے رضائے الہی اور ثواب پانا نیت المنی خیرومن عملی ہی بندہ مومن کنہیں تو اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور جن جن اسلامی بھائیوں سے ممکن ہو جو حاضرین ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں جھوم جھوم کر ساتھ میں پڑھیں اور علم دین کے تعظیم کی خاطر ہو سکے دوزانوں بیٹھ جائیں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں عملی طور پر مظاہرہ بھی کر لیں اول تو آخری شرکت کی بھی نیت کریں اہم مدنی پھول لکھنے کی شاید بھی حاصل کیجیے آئیں ظلمت رنگ بدلا نور کا بدعت ظلمت رنگ بدلا نور کا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت بارگاہ نور میں عرض کر رہے ہیں آقا کی نورانی بارگاہ میں اے میرے نور والے کفر و بدعت بدعقیدگی کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے آپ کے دین کی نورانیت کا رنگ بدلا جا رہا ہے اے سنت و طریقہ ابراہیم کے چمکتے چاند روشن چہرے والے سراج منیر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اندھیریوں کو مٹا ڈالیے اور اسلام کی حمایت کرتے ہوئے کفرو بے دینے سے انتقام لے لیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین دین اسلام جو ہے یہ دین ابراہیمی ہے اس کی صورت بدل چکی تھی اور دنیا کی بدحالی کا عالم کیا تھا بیانات عطاریہ کا رسالہ ہے بھا پجاری اس میں امیر علیہ سنت نے کچھ نقشہ کھینچا ہے لکھتے ہیں میٹھے میٹھے بھائیوں اہل عرب کا دین یوں بدل دی گئی تھی توحید کی جگہ شرک نے لے لی خدا واحد جل, جل جلال کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی ان میں کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے تو بعد درختوں کو چاند سورج اور ستاروں کو پوچھتے تھے اور کچھ کفارے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے کردار کی پستی کا علم یہ تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری قیمار بازی یعنی جوا جناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے ان کی کفاوت قلبی یعنی دل کی سختی کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور یعنی زندہ دفن کر دیا کرتے اور بسا اوقات انسانوں کو زبہ کر کے ان کو بتوں پر بطور چڑھاوہ پیش کرتے اس وحشیانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح ہوتی کہ مخصوص اوقات میں بھیڑ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا پھر وہ اپنے متبرک مقام کے گرد بھجن گاتے ہوئے تین بار طواف کرتے اس کے بعد سردار قوم یا بڈہ پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس بہن چڑھنے والے پر انسان ہو یا اونٹ پہلا وار کرتا اس کا کچھ خون پیتا اس کے بعد حاضرین اس سفید اونٹ یا انسان پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی تکا بوٹیاں کر کے اس کو کچا ہی کچا کھا ڈالتے الغرض عرب میں ہر طرف وحشت و بربریت کا دور دورہ تھا لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا عورتوں کا پیٹ چھیر ڈالنا بچوں کو ذبح کرنا ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا یہ حالت صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی بلکہ پوری دنیا میں تاریخی چھائی ہوئی تھی چنانچہ اہل فارس یعنی ایرانی اکثر آگ کی پوجا کرنے اور اپنی ماؤں کے ساتھ معذلہ وتی کرنے میں مشغول تھے بکثرت ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے خود کو آگ میں جلا دینے کے علاوہ کچھ نہ جانتے تھے بہرکف ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا چنانچہ اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہروں بر آمینہ کے پسر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کے لیے ہادی و رہبر بن کر واقعہ اصحاب فیل کے پچپن دن کے بعد بارہ ربیع نور شریف ب مطابق بیس اپریل پانچ سو اکہتر بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بار ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے چاند سا چہرہ چمکاتے کستوری کی خوشبو مہکاتے ختم شدہ نا بریدا دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخت سرمگی آنکھیں پاکیزہ بدن دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے سرے پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول معلوم کی دنیا ساتھ لے آیا کی قبولیت مہینے کی کہ رحمت بچھائی بارہویں شب اس مہینے کی سرکار کی سرگاریاں دلگاریاں جگایا شان سے بائی امی بن کر امانت نامینا کی گود میں آئی امی بن کر امان ابراہیمی کا نقشہ جو بدل چکا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سبحان اللہ جو ظلمت چھائی ہوئی تھی بدعتیں چھائی ہوئی تھی اندھیرا چھایا ہوا تھا اس کا رنگ بدل ڈالا یہ دین اسلام جو ہے دینی ابراہیمی ہے اس کو دین ابراہیمی کیوں کہتے ہیں شرے مشکات میر میں مفتی احمد یار خان نے بھی لکھتے ہیں یہ پیارے اکالی صلاح وسلام نے ارشاد فرمایا یہ ترمیزی شریف کی حدیث سے پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کے بعض نبی قریب پر ہوتے ہیں اور میرے قریبی میرے باپ میرے رب کے خلیل ہیں پھر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آئے تلاوت کی جس کا مفہوم یہ کہ لوگوں میں ابراہیم سے قریب ترین وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ ایمان لائے اور اللہ والی ہے مومنوں کا اس حدیث پاک میں مفتی صاحب نے لکھا میرے قریبی میرے باپ میرے رب کے خلیل ہیں اس کے تحت لکھتے ہیں سورتن سیرتن اخلاقن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی مناسبت رکھتا ہوں آکا نے فرمایا کہ میں سورتن سیرتن اخلاقن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی مناسبت رکھتا ہوں حتیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام بھی ملت ابراہیم کہلاتا ہے تو پیارے علی سلا تو السلام نے فرمایا بالکل جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہم شکل ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے مفتی صاحب نے مزید لکھا کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توکل صبر رضا بالقضا قزا مصیبت پر صبر کرنا اللہ کی رضا پر راضی رہنا راہ خدا میں قربانی دینے سے بڑی سے بڑی تاغوتی طاقت کا مقابلہ کر کے اس سے فنا کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ کرو پھر عاقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بغور پڑھو یکسانیت نظر آئی گی جو مومن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلے اسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انشاءاللہ قرب حاصل ہوگا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ ابراہیمی ہے اس تعلق سے قبلہ مفتی احمد یار خان نئی رحمتہ اللہ تعالی نے تفسیر نعیمی میں جو مدنی فلیط فرمائے اس میں سے کچھ مزید پیش کرتا ہوں اب لکھتے ہیں کہ اسلام اور ملت ابراہیمی سارے عقائد و اعمال کے اصول میں متفق ہیں اس لیے اسلام ملت ابراہیمی کے موافق کے نہ کہ شریعت ابراہیمی کے کیونکہ ملت میں صرف اصول کا لحاظ ہوتا ہے اور شریعت میں جزئیات کا بھی لہذا اسلام ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی ہے باقی دیگر دین صرف عقائد میں دین ابراہیمی کے موافق تھے اور قوانین اعمال میں خلاف لہذا وہ ادیان ملت ابراہیمی نہ کہلائے مفتیسا مزید لکھتے ہیں عقائد اصول لعمال اور سارے جزئیات میں شریعت محمدیہ شریعت ابراہیمی سے متفق ہے ہاں تکمیل کے لیے ہزار ہا جزیات اس پر زائد ہیں مزید لکھتے ہیں لہذا ملت ابراہیمی گویا متن ہے اور شریعت مستفوی اس کی شرح کے شرح کرنے والا اگر چہ ہزار ہا باتیں زیادہ بتا جاتا ہے مگر پھر بھی متن کے ساتھ ہوتا ہے مجھے لکھا ہے ختنہ عقیقہ مہمانوں کی دعوت اچھا لباس پہننا نماز میں ہاتھ اٹھانا نماز چاشت پڑھنا نکاح گواہ مہر کا ہونا نماز میں سجدے سے پہلے رکوع ہونا مال کی سکاط دینا سطر ڈھاپنا قائبے کو قبلہ بنانا حج اور قربانی کرنا مجرم کا متفقہ نہ ہونا کاہنوں سے دور بھاگنا کسی تاریخ یا دن کو منحوس نہ ماننا مصیبت میں صبر کرنا کھیل کود سے بچنا تصویروں فوٹو سے دور رہنا تاریخ کو دنیا ہونا اور جوگی بننے سے بچنا گھر بار اور بال بچے رکھنا روزی کمانا وغیرہ سب ملت ابراہیمی کے مسائل ہیں جو ہمارے ہاں ویسے ہی محفوظ دیگر دینوں میں یہ بات نہیں لہذا اسلام ملت ابراہیمی ہے نہ کہ دیگر ادیان تو ملت ابراہیمی تو ہے بیج اور دین محمدیہ سایہ دار پھل والا درخت تو پیارے اکالی سلاۃ السلام کی تشریف عوض سے قبل جو دین ابراہیمی میں تغیر آ چکا تھا میرے اکالی سلاط السلام نے اس کو تبدیل کیا اور دین اسلام جو کہ دین ابراہیمی اس کو پیش کیا سرکار کی آمد پرنور کی آمد مر ابایا مصطفیٰ مر ابا مصطفیٰ مر ابا مصطفیٰ, مصطفی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد Oh, go to oh,